الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلي الظحى أربعا ويزيد ما شاء الله رواه مسلم عنها رضی اللہ عنها انها سئلت هل كان رسول رسول قالت لا اللہ ان انی ایک بڑی اہم نماز کے سلسلے میں یہ حدیثیں ہیں اور یہ نفلی حدیثوں کے نفلی نمازوں کے سلسلے میں یہ ساری حدیثیں گزر رہی ہیں اور نفلی نمازوں کے بڑے فوائد ہیں سب سے بڑا اہم فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کی نماز کا حساب شروع ہوگا تو اگر بندے کی فرض نمازوں میں کوئی کمی رہ جائے گی کوئی کمی رہ جائے گی فرض نمازوں میں تو اللہ تبارک کو تعالیٰ حکم دے گا کہ دیکھو میری بندے کی کچھ نفلی نمازیں بھی ہیں تو اگر بندے کی نفلی نمازیں ہوں گی تو ان نفلی نمازوں کے ذریعے سے فرض کی کمی پوری کر دی جائے گی فرض کی وہ کمی جو ہم سے کبھی بھولے میں رہ جاتی ہیں یا کبھی سستی سے کچھ نمازیں اس طرح کی چھوٹ جاتی ہیں اس سے مراد وہ نہیں ہے کہ جمعہ جمعہ جو ہے ہاں نماز پڑھنے آئے اور جمعہ کو آئیں تو خوب پڑھ ڈالیں ہاں کہ ہفتے بھر کی ہاں نماز ہم ادا کر لیے اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ انتظام ہو جائے گا کہ نقلی نمازیں ہماری کام آ جائیں گی یہ مطلب نہیں ہے صدیش کا صدیش کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس طرح کی فرض نمازوں میں کسی طرح کی کمی رہ جائے گی تو اس طرح کی نفلی نمازوں سے اس کی کمی پوری ہو جائے گی اور یہ بہت بڑا فائدہ ہے اس کا یہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ آج کی جو نفلی ہماری نمازیں سنتیں ہیں سنت نفلی نمازوں میں ساری نمازیں ہیں فرض کے علاوہ پنج وقتہ نمازوں کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں سب چاہے سنت موقعہ ہو یا قیام اللیل ہو یا وطر کی نماز ہو یا تحید المسد وغیرہ ہو تو یہ سب نفلی نمازیں ہیں تو ان کے ذریعے سے فرض کی کمی پوری کر دی جائے گی ایک بہت یہ بہت بڑا فائدہ ہے اور یہاں پر آج ایک ایسی نماز کے بارے میں ذکر ہے جو نماز کے شاز و نادر لوگ ادا کرتے ہیں شاز و نادر لوگ یعنی دیندار اور پنج وقتہ نمازی اور تہجد گزار لوگوں میں بھی بہت کم لوگ, لوگ ملیں گے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو بھی توفیق عطا فرمائے آہ بڑی اہم نماز ہے اور وہ نماز کون سی ہے سلات الدوہا جسے ہم چاشت کی نماز کہتے ہیں یہ چاشت کی نماز جسے سلات الدوہا کہا گیا ہے اللہ تعالی نے اس نماز کی یا اس وقت کی قسم کھائی وہ قسم ہے چاشت کے وقت کی تو اس سلسلے میں کئی باتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جائیں گی ایک تو یہ کہ یہ سلاۃ البحا مستقل نماز ہے یا یہ کہ اس نماز کے دوسرے بھی نام ہیں جیسے اشراق اور سلاۃ الاوا بین الاشراق اور سلاۃ الاوابین اور سلاط البحا یہ الگ الگ نمازیں ہیں یا کے ایک نماز کے یہ تینوں نام ہیں پہلی بات یہ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا وقت کیا ہے کب یہ نماز پڑھی جائے تیسری بات یہ ہے کہ اس کی تعداد کیا ہے تعداد کیا ہے چوتھی بات یہ ہے کہ اس کا ثواب کیا ہے تو ثواب سے شروع کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر وہ حدیث نہیں نہیں ذکر کیا ہے لیکن اس شرح میں اس حدیث کو یہاں پر ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر کتنے جوڑ ہیں تین سو ساٹھ جوڑ اور جو شخص ان انسان کو چاہیے کہ ان اپنے جوڑوں کی طرف سے روزانہ صدقہ کریں اگر کوئی شخص سلات الحا پڑھ لیتا ہے تو یہ نماز انسان کے جسم کے جوڑوں کی طرف سے صدقہ ہو جائے گی اتنا بڑا اس نماز کا ثواب ہے تو ہمیں اس نماز کا اہتمام کرنا چاہیے کئی بھی کوتا ہی سب سے ہوتی ہے کئی بھی رہیں, پڑھ سکتے ہیں صرف کس چیز کی کمی ہے ہمارے ہاں اہتمام کی کمی ہے خیال کی کمی ہے ورنہ تو ایک منٹ میں دو منٹ میں وضو ہو جائے گا اور کم از کم جو اس کی تعداد ہے وہ دو ہے زیادہ سے زیادہ آٹھ ہے کم از کم دو رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کی تعداد آٹھ رکعت ہے تو دو ہی رکعت اگر پڑھ لیں دو ہی رکعت دو رکعت پڑھنے میں تین چار منٹ لگیں گے مینار سے آدمی پڑھتا ہے چار منٹ پانچ منٹ زیادہ سے زیادہ یعنی yani دس منٹ کے اندر اندر یہ نماز ادا کی جا سکتی ہے اور اپنے جسم کے کا صدقہ آدمی نکال سکتا ہے لیکن ہم لوگوں سے بھی میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ اس کا اہتمام ہم نہیں کر پاتے کم از کم دو دن تو ہم لوگ احتمام کر لیں جن دنوں میں ہماری چھٹی ہوتی ہے جمعہ کے دن ہے. ہفتہ کا دن ہے یا کم از کم کسی کی ایک دن کی چھٹی ہوتی ہے باقی دنوں میں تو ڈیوٹی پر رہتے ہیں اس کا اہتمام کر لیں کتنی بڑی بات ہے لیکن خیال نہیں کرتے اور یہ سنت ایسی ہے کہ بہت کم لوگ بہت کم لوگ یہ سمجھ لیجیے اگر دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ ہزار میں کوئی ایک ملے سو میں نہیں ہزار میں تعداد ملے تو ایک تو ثواب ہو گیا اس کا تعداد آپ کے سامنے ذکر کر دی گئی اور وقت اس کا اس کا وقت ہے سورج نکلنے سے لے کر کے ظہر سے پہلے پہلے اس کا وقت ہے سورج نکلنے سے لے کر کے ظہر سے پہلے پہلے تک اس نماز کا وقت ہے اور یعنی سورج نکلنے سے کے بعد سے دس پندرہ منٹ کے بعد سے یہ وقت شروع ہوتا ہے چوتھی بات جسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس کی مطلب یہ کئی نمازوں کے سلات الدحا ہے سلاۃ الدحا یا سلاط اشراق اور سلاۃ الوا ان چیزوں کا ذکر ہو سکتا ہے سلاۃ الاشراق کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ اس کی فضیلت کیا ہے کہ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاط فرمائے جو شخص فجر کی نماز پڑھے اور پھر ذکر و ازکار میں مشغول رہے اور پھر اس کے بعد سورج نکلنے کے بعد وہ دو رکعت نماز پڑھ لے جسے سلات الشراق کہتے ہیں تو ایک عمرے کا ثواب اس کو ملے گا یہ سلاط اشراق اب یہ سلاط اشراخ ہے اور ایک سلات البین ہے سلات البین حنا ترب الفسال آگے روایت آ رہی ہے کہ سلات البین کا وقت وہ ہے جبکہ اونٹنی کے بچے اونٹنی کے بچے سورج کی تپش محسوس کریں سورج کی تپش محسوس کرنے لگیں تو پھر وہ وقت سلاط اوابین کا ہے اب دیکھیے تینوں نمازوں کے الگ الگ نام اور تینوں نمازوں کے الگ الگ فضائل سلاط اشراق کی فضیلت کیا ہے اور اس کا موقع کیا ہے وقت کیا ہے کہ جو شخص فدر کی نماز پڑھے مسجد میں انتظار کرتا رہے بیٹھا رہے سورج نکل آئے تو نماز پڑھے تو اس کا ثواب کیا ہے ایک عمرے کے برابر ثواب مل جائے گا سلاط اشراک سلاط کی فضیلت کیا ہے کہ جو شخص سے یہ نماز ادا کرے یہ نماز ادا کرے اسے اس کے جسم کے جوڑوں کا صدقہ کرنے کے برابر سوا ملے گا سلاط اشراک مسجد کے ساتھ خاص ہے اور فجر کی نماز کے بعد کے ساتھ خاص ہے کہ بیٹھا رہے ذکر اذکار کرتا رہے سورج نکل آئے پڑھ کر کے نماز تب گھر جائے سلاتے دوہا کے بارے میں چاشتے کی نماز کے بارے میں ایسی کوئی قید نہیں ہے ایسی کوئی قید نہیں ہے آدمی گھر بھی چلا جائے اپنے گھر میں پڑھ لے مسجد میں پڑھ لے کمپنی میں پڑھنے کہیں بھی پڑھنے میدان میں پڑھنے اس کے لیے کوئی جگہ خاص نہیں ہے اور اس کا ثواب کیا ہے جس میں کہ جوڑوں کے برابر سب کرنے کا ثواب ملتا ہے تو دیکھیے دونوں نمازوں میں دونوں نمازوں کا ثواب الگ نام الگ وقت الگ اور تعداد سلاط اشتراک کی تعداد کتنی ہے صرف دو رکعت سلاتے دوہا کی تعداد کتنی ہے دو سے لے کر کے آٹھ تو معلوم یہ ہوا کہ سلاط اشراق اور سلاط دوہا ایک نماز نہیں ہے دو نمازیں ہیں بہت سارے علماء بہت سارے علما یہ کہتے ہیں کہ دونوں ایک نماز کے نام حالانکہ فضائل کے اعتبار سے وقت کے اعتبار سے تعداد کے اعتبار سے دونوں نمازوں کی الگ الگ فضیلت ہے دونوں نمازوں کا الگ الگ کیا کہتے ہیں وقت سمجھ لیجئے کہ گرچہ سلاط دوہا کا وقت سورج نکلنے سے شروع ہوتا ہے لیکن اس کا بعد تک رہتا ہے سلاط اشراق کا وقت کب شروع ہوتا ہے سمجھ لیجئے کہ سورج نکلنے کے بعد وہ نماز پڑھی جاتی ہے اس کے آخری وقت کی وہ تعین نہیں ہے اس لیے کہ آدمی انتظار کرے گا دو رکا نماز سورج نکلنے کے بعد پڑھ لے گا اس کی نماز ادا ہو جائے گی ثواب میں بھی دونوں میں فرق ہے اس لیے یہ دو نمازیں ایک نہیں بلکہ الگ الگ نمازیں ہیں بہت سارے لیکن بہت سارے علماء کہتے ہیں دونوں نماز ایک ہے چند لوگوں کو میں نے یعنی کم علماء کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے یا وہ وضاحت کرتے ہیں کہ یہ دونوں نمازیں الگ الگ نمازیں ہیں یہاں یعنی کہ بہت سارے بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ دونوں نمازیں ایک ہیں جبکہ حدیث کے اعتبار سے نام کے اعتبار سے جگہ کے اعتبار سے وقت کے اعتبار سے تعداد کے اعتبار سے دونوں نمازیں کیا ہیں الگ الگ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں جی اب رہ جاتا ہے مسئلہ کس کا سلات اوابین کا سلات البین کا وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بتایا ہے کون سا وقت بتایا ہے کہ جب اونٹنی کے بچے چھوٹے بچے سورج کی گرمی محسوس کرنے لگے رمیدہ یار مبو مانے ہوتا ہے سورج کی گرمی محسوس کرنا الفصال ہاں یہ فصیل کی جمع ہے الفصال یعنی اٹھنے کے بچے تو اس کا وقت کب ہے اشراق اور دوحا کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے سورج نکلنے سے یعنی دس منٹ سورج اوپر آ جائے دس منٹ سمجھ لیجئے پانچ منٹ سمجھ لیجیے اس کے بعد یہ وقت یہ نماز پڑھ سکتے ہیں اوابین کی نماز کا وقت کب ہے جب سورج کی کے اندر گرمی آ جائے کیونکہ اٹھنے کے بچے آہ, ہلکی پھلکی جو ہے گرمی کیا کہتے ہیں روشنی سے یا ہلکی پھلکی گرمی سے وہ اتنی گرمی محسوس نہیں کرتے جب تیز گرمی ہوتی ہے تب وہ کیا کہتے ہیں زیادہ گرمی محسوس کرتے ہیں کیونکہ یہ ریگستانی جانور ہے ہاں اور ریت میں رہنے والا جانور ہے اس لیے ہلکی پھلکی گرمی سے اس کو جو ہے یا سورج نکلنے کے آدھ گھنٹے دو گھنٹے آدھ گھنٹے کے بعد بھی ان کو کچھ نہیں محسوس ہوتا ہے تو اس لیے اس کا وقت ایک دوسرا ہے لہذا معلوم ہوا کہ وہ بھی ایک نماز ہے جو الگ نماز ہے بعض لوگ اپنے یہاں سلاط اوابین کو مغرب اور عشا کے درمیان پڑھتے ہیں یہ صحیح وقت اس کا نہیں ہے سلاط عابین کا ثبوت ہے صحیح موجود ہے لیکن سلاط اوابین کا وقت کب ہے Ha? جب صورت زیادہ گرم ہو جائے یعنی تقریباً آپ سمجھے کہ آٹھ نو بجے دس بجے کا جو ٹائم ہوتا ہے تو یہ تینوں نمازیں الگ ہیں الگ الگ نمازیں ہیں اسی اعتبار سے اس کو سمجھنا چاہیے <coughs> جی اوابین کی تعداد کا کوئی خاص ذکر نہیں ہے کم از کم دو رکعت ہے سرات اوابین دیکھتے ہیں ابھی آگے جی سلاط عابین کی کوئی فضیلت اس میں تو نہیں ذکر کی اور میں بھی نہیں دیکھ پایا کہ بہرحال انشاءاللہ اس کو بتائیں گے بعد میں ابھی جو حدیثیں آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی ہیں وہ سلاط دوحہ کے تعلق سے پڑھی گئی ہیں اور سلاط دوہا چاشتے کی نماز کو کہتے ہیں اس کی تعداد دو سے لے کر کے آٹھ تک ہے اس کے پڑھنے کا وقت ہے سورج نکلنے سے لے کر کے زہر کے پہلے پہلے تک اس کو پڑھ سکتا ہے آدمی یا گیارہ بجے تک کے آس پاس تک جبکہ یعنی دن کا ایک حصہ تین حصوں میں سے ایک حصہ ایک تہائی حصہ گزرنے تک ہے اور اس کی تعداد بتا دی گئی وقت بتا دیا گیا حکم کیا ہے سنت ہے یہاں پر جو حدیثیں ہیں تین حدیثیں صحیح مسلم کی روایت ہیں جس سے ایسا لگتا ہے کہ تین حدیثوں میں ٹکراؤ ہے جبکہ ہاں ٹکراؤ کی صورت جو ہے یہ اس کی وضاحت کی جائے گی پہلی روایت تو یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عن فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاشتے کی نماز چار رکات پڑھتے تھے اور کبھی کبھی جب چاہ آپ کی طبیعت چاہتی تھی تو آپ زیادہ بھی پڑھتے تھے آپ کی طبیعت چاہتی تھی تو زیادہ بھی پڑھتے تھے تو یعنی یہاں پر تعداد کا ایک تعداد کا ذکر ہے یعنی وہ چار رکات ایک تعداد کا ذکر ہے کہ چار رکات کے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے یہاں پر جو کانا کا لفظ ہے کیونکہ روایت آتی ہے کہ کانا کے لفظ سے یعنی پڑھا کرتے تھے تو اس سے دوسری روایتوں کے پیش نظر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمیشہ نہیں پڑھا کرتے تھے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہمیشہ نہیں پڑھا کرتے تھے کبھی کبھار پڑھا کرتے تھے اگلی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی ہے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ان سے نماز چاشت کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نہیں پڑھا کرتے تھے مگر جب آپ سفر سے آتے تھے تو پڑھ لیتے تھے پہلی روایت میں ہے کہ پڑھا کرتے تھے چار رکار اس روایت میں ہے ایک خاص حالت میں پڑھا کرتے تھے کہ جب آپ باہر سے آتے تھے, سفر سے آتے تھے تو پڑھ کرتے تھے تو اس سے کیا پتا چلا دونوں حدیثوں میں میں کہ کہ پہلی حدیث میں ہے کہ پڑھا کرتے تھے اس حدیث میں کیا ہے آ? کہ جب آپ سفر سے آیا کرتے تھے تب پڑھا کرتے تھے اس سے یہ پتا چلا کہ آپ کبھی کبھار پڑھا کرتے تھے آ? آپ کبھی کبھار پڑھا کرتے تھے اور تیسری روایت یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ ماں کے رسول اللہ صل... رسول اللہ صلی اللہ وسلم یوسلی سبا کتو و ان لا اسبیہ کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاط پڑھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا صحیح مسلم کی روایت ہے کبھی نہیں دیکھا تو دیکھیے نہ دیکھنے سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ نہیں پڑھا کرتے تھے فرق ہے دیکھیں حدیث کو سمجھنے کے لیے یہ بات ہم کو ایک ایک چیز پر غور کرنا پڑے گا کہ نہ دیکھنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نہیں پڑھا کرتے تھے ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں نہیں پڑھا کرتے تھے یا کبھی انہوں نے نہ ایسا اتفاق نہ ہوا ہو کیونکہ حضرت یہ سلاط پڑھنے کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے فتح مکہ جب مکہ فتح ہو گیا تو حضرت امیہ ہانی رضی اللہ علیہ کے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور دوحا کے وقت چاشت کے وقت آپ نے آٹھ رکعت نماز ادا کی ہاں اور حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تین باتوں کی نصیحت کی اور میں ان تینوں باتوں پر جو ہے عمل کر رہا ہوں کبھی چھوڑوں گا نہیں اس کو کیا, کیا کیا چیزیں ہیں تینوں باتیں ایک اس بات کی نصیحت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں سونے سے پہلے وطر پڑھ لوں اور کیا کہتے ہیں وطر پڑھنے سے پہلے نہ سو یعنی وطر پڑھے بغیر نہ سو ایک تو یہ بات اور یہ کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینے میں تین روزے رکھنے کا حکم دیا یا یعنی نصیحت کی ہاں تین روزے اب وہی تیرہ چودہ پندرہ یعنی جو چاند جن راتوں میں ہاں زیادہ روشن ہوتا ہے جسے ایام بید کہا جاتا ہے تین روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنے کی مجھے نصیحت کی وصیت کی تو میں اسے پڑھتا ہوں اور مجھے سلات دعا پڑھنے کی نصیحت کی سلاط پڑھنے کی مجھے نصیحت کی اس لیے سلاتے دعا پڑھنے کا ثبوت ہے اور وہ بھی حدیث جو میں نے ابھی سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دو رقع سلاط دہا پڑھے گا گویا کہ اس نے اپنے جسم کے تمام جوڑوں کی طرف سے سب کر دیا تو اس کا ثبوت ہے لیکن حضرت رضی اللہ ضلع عنہ نے جو فرمایا کہ میں نے آپ کو کبھی پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تو یہ اتفاق ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے سامنے نہ پڑھا ہو آپ کے گھر میں نہ پڑھا ہو سمجھ رہے ہیں پھر آپ بتاتی ہے کہ وہ نیلا او سب جبکہ میں پڑھتی ہوں جبکہ میں پڑھتی ہوں اب دیکھیے کیا حضرت عیشر ضلع تعالیٰ کوئی عمل ایسا بھی کر سکتی ہے جس کا ثبوت حدیث سے نہ ہو جبکہ اوپر والی حدیث میں کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلیم چار رکات پڑھا کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں اس کے نیچے ہے کہ اللہ کے رسول صلاحسلم سفر سے آتے تھے تو پڑھا کرتے تھے تو یہاں پر نہ پڑھنے کے یا نہ دیکھنے کا جو ذکر ہے وہ اسی بات پر محمول کیا جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پڑھتے ہوئے اپنے سامنے نہیں دیکھا ہے یا ان کے گھر میں نہیں پڑھا ہے جبکہ پڑھنے کا ثبوت ہے اور ایک اور کہہ جبکہ وہ بات تو کیا کہتے ہیں زیادہ صحیح ہی نہیں ہوگی کیونکہ اوپر روایت گزر چکی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی فتح مکہ کے موقع سے پڑھی قولی اور فیلی روایت دونوں ہیں اور قولی اور فیلی روایت سمجھتے ہیں کہ نہیں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں نصیحت بھی فرمائی کرنے کا حکم دیا پڑھنے کے بارے میں فرمایا بھی اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا بھی اور تقریری حدیث بھی موجود ہے تقریر حدیث کیا اسی سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی اللہ کا پڑھنا بھی اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم تھا کیونکہ وہ زمانہ کیا تھا شریعت نازل ہونے کا تھا اگر کوئی ایسا عمل صحابہ کرتے جس کا کیا کہتے ہیں ثبوت نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر کے اس چیز سے منع کر دیتا ہے سمجھ رہے ہیں کہ کی نہیں کیونکہ اگر صحابہ اکرام یہ کہیں کہ میں پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں یا ہم پڑھا کرتے تھے یا ہم یہ عمل کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے تو یہ کہا جائے گا کہ اس کا ثبوت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کیونکہ اگر غلط ہوتا پڑھنا عمل کرنا غلط ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرماتے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بات تو بات واضح یہ ہوئی کہ یہ جو آپ ہمیں حدیث میں کے اندر ٹکراؤ لگ رہا ہے وہ اس لیے ٹکراؤ لگ رہا ہے کہ ہم حدیث کو پہلے سمجھے اچھی طرح سے مارا آئے سے کیا سمجھیں گے ہم ہاں کہ انہوں نے نہیں دیکھا اور نہ دیکھنے سے یہ بات نہیں ثابت ہوتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا کرتے تھے جبکہ خود پڑھنے کے بارے میں حضرت آشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کے اس پہ جو ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آدمی کوئی چیز یاد رہتی ہے اور کوئی چیز کیا ہو جاتی ہے آدمی کے ذہن سے نکل جاتی ہے ہاں یہ زیادہ واضح بات نہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ بات بھی ہو قدرت آشر رضی اللہ تعالی عنہ کہ ذہن سے یہ بات نکل گئی ہو ہاں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے کبھی ایسا ہو سکتا ہے انسان سمجھ رہے ہیں تو اس لیے ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ جو حدیثیں ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے اور صاحب کرام کرام سے اس کی جو ہے اس یہ کرام کو یہ نماز ادا کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت بھی فرمائی اور ایک چیز یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک تدبیر یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جب غائب رہا کرتے تھے تو آگے پڑھ لیتے تھے تو معلوم ہوں ہوا کہ یہ نماز ثابت ہے صاحب کرام اس کو پڑھا کرتے تھے لیکن یہ کہ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت نہیں ہے اللہ عالم وغیرہ اگلی حدیث ہے زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوابین کی نماز کا وقت ہے وہ ہے جبکہ اونٹنی کے بچے ریت کی گرمی محسوس کرنے لگے یا سورج کی گرمی محسوس کرنے لگے اور سورج کی گرمی اونٹ کے بچے کم محسوس کرتے ہیں جب سورج کی روشنی اور سورج کی تیزی جو ہے گرمی زیادہ ہو جاتی ہے اس لئے یہ بھی جو ہے بات بعض لوگوں نے کہا کہ یہ سلاط اوابین اور سلات الدحا ایک نماز ہے سلات الوابین اور سلات الدحا ایک نماز کا نام ہے ممکن ہے کہ یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے اس لیے کہ اس کا وقت دیر تک ہے ممکن ہے یہ ہو سکتا ہے لیکن کیونکہ سلات الوابین کی کوئی الگ سے فضیلت اس طرح کی نہیں آئی ہے جس سے پتہ چلتا ہو کہ یہ ایک الگ نماز ہے لیکن بہرحال نام کے حساب سے الگ ہی لگ رہی ہے تو اس لیے یہ تینوں نمازیں الگ مانے اور الگ الگ وقت ہے اور الگ الگ ٹائم ہے اور تعداد کے بارے میں کوئی خاص ذکر نہیں ہے کم از کم دو رکعت یہ نماز ہے وَعَنَا رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تے آشر ترکاتن بن اللہ فل جنس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سلاط و چاشت کی نماز بارہ رکات پڑھے اس کے لیے جنت میں ایک پیلس محل تعمیر کیا جائے گا لیکن حدیث کیا ہے ضعیف ہے اس لیے کہ سلاط دو سلاط چاشت کی جو زیادہ سے زیادہ تعداد ہے وہ کتنی ہے آٹھ رکعت آٹھ رکعت ہے چار رکعت کا بھی ذکر گزر چکا اور دو رکعت کا بھی ذکر آپ نے سنا اس لیے یہ حدیث صحیح نہیں ہے رضی اللہ تعالی قالت دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدرت عائشہ ردی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں داخل ہوئے اور سلاطا آٹھ رکعت نماز ادا کی حدیث کیا ہے صحیح وہاں پر حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنا سے پوچھا گیا تو جواب کیا ملا کہ میں نے پڑھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا یہاں فرماتی آتی ہے کہ میرے گھر میں آٹھ رکعت نماز ادا کی تو اس کو کیا کہیں گے آ, نہیں یہ ہو سکتا ہے جب میرے گھر میں ادا کی تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پر دیکھا لیکن جو ہے جو میں نے ابھی ذکر کیا تھوڑی دیر پہلے کہ ہو سکتا ہے حضرت اشرد اللہ تعالی عنہ سے بھول ہو گئی وہ بھول ہو گئی ہو یا یہ کہہ سکتے ہیں یا اب یہ جو ہے سوئلت کا جو لفظ بتاتا ہے کہ ان سے پوچھا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ جو ہے اللہ کے رسول صلاح دوہا کے بارے میں پوچھا نہیں گیا جب پوچھا گیا تو بتایا لیکن جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا میں نے نہیں دیکھا میں نے نہیں دیکھا ممکن ہے ممکن ہے کہ حضرت رضی اللہ تعالی انہا والی یہ جو بات ہے یہ پہلے کی بات ہو آگے پیچھے حدیث کی بات ہو ہو سکتا ہے کہ پہلے نہ دیکھا ہو بعد میں حضرت رضی اللہ تعالیٰ انہا کہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہو تو روایت کیا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے ہاں لیکن یہ کہ بہرحال جو بھی مسئلہ ہو صرف یہ یاد رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ ہے ورنہ دوسری دوسرے صحابیوں سے بھی یہ حدیث ثابت ہے دوسرے صحابیوں سے بھی یہ حدیث ثابت ہے اور جیسا کہ حضرت ابوہر ضلع و تعالہ والی روایت ہے اور دوسری روایت ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اس حدیث کا ثبوت ہے اور اس کو پڑھنا چاہیے وہ جو صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ انسان پر اس کے ہر جوڑ کی طرف سے روزانہ ایک حق واجب ہوتا ہے ہر جوڑ کی طرف سے ایک حق واجب ہوتا ہے انسان کے جسم میں تین سو سا, سا, سا جوڑ ہوتے ہیں اس نماز کی دو رکعتیں ادا کرنے سے وہ حقوق ادا ہو جاتے ہیں جو ان تمام جوڑوں پر واجب ہیں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے یہاں ہم سلاتے فرض نمازوں سے اور جتنی نفلی نمازیں ہیں ان سے ہم تقریباً فارغ ہو گئے کسی اور نماز کے بارے میں یا نماز کے نفلی نمازوں کے بارے میں کوئی سوال ہے صلاح کے کسوخ کا ذکر نہیں ہوا سلاط کسوف یا خسوف اس کا بیان شاید آئے آگے کہیں ہو سکتا ہے مستقل طور پر آئے تو بہرحال بھائی نے ذکر کیا ہے تو بتا دیتا ہوں کہ آگے بابو سلاطل کسوف پورا مستقل باب ہے مستقل باب ہے مختصر طور پر میں بتا دوں آپ کو کہ کیونکہ ابھی یہ ان نمازوں کا تقریباً ذکر ہو رہا تھا جو فرض نمازوں سے جڑی ہوئی ہیں کوئی خاص ان کا وہ نہیں ہے آگے کیا کہتے ہیں ابھی جیسے عیدین کی نماز ہے اور اسی طرح سے قصوف کی نماز ہے استثقا کی نماز ہے استثقا کی, کی نماز ہو گئی نہیں ہوئی تو یہ نماز ان نمازوں کا باب آگے آ رہا ہے تو بہرحال سلاط قصوف اور خصوف وہ سورج اور چاند گرہن کی نماز کو سلات خصوف اور خصوف کہتے دونوں ایک دوسرے کے لیے کاف سے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے اور خاص سے بھی یہ لفظ بولا جاتا کہا جاتا ہے اور خسوف بھی کہا جاتا ہے اس کی اس کا وقت کب ہے جب سورج یا چاند میں گرہن ہو جائے سورج اور چاند میں گرہن پیدا ہو جائے اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں سولار اکلپس لونار اکلپس اچھا سولار اور لونار سولار اکلپس اور لونار اکلپس یعنی چاند کے لیے سولار کہا جاتا ہوگا اور سورج کے لیے سولار کہا جاتا ہوگا اور اس کے لیے لونار کہا جاتا بحران سورج اور چاند گرہن جب ہوتا ہے تو یہ نماز ادا کی جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم کے زمانے میں نماز ادا کی گئی آپ صلی اللہ وسلم نے ادا کی اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ کوئی بھی کسی بھی مخلوق کو بقا اور فوات ہر دوام نہیں ہے اللہ جب چاہتا جس مخلوق کی طاقت کو چھین لیتا ہے بہت ساری اس کے اس کے فوائد اور اس کے اسباب ہیں جن کا ذکر شاید ان حدیثوں میں آ جائے گا مختصر طور پر یہ کہ اس وقت یہ نماز چاہیے چاہے رات ہو یا دن ہو چاہے مغرب کے بعد ہو یا عصر کے بعد ہو یا فجر کے بعد ہو چاہے زوال کا ٹائم ہو جب بھی سوف اور خسوف کا وقت ہوگا صورت چاند پہ گرہن ہوگا یہ نماز ادا کی جائے گی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں اس میں نہیں دیکھا جائے گا اثر کے بعد ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اثر کے بعد کوئی نماز نہیں, نہیں پڑھی جائے گی یہ سببی نماز ہے فجر کے بعد اگر ہو جائے تب یہ نماز ادا کی جائے گی جی ہاں یہ نماز جو ہے مسجد میں ادا کی جائے گی جماعت کے ساتھ ادا کی جائے گی اور یہ دو رکعت نماز ادا کی جاتی ہے اس نماز کی خصوصیت یہ ہے کہ اس نماز میں حدیث کے اندر جو چیز موجود ہے صحیح بخاری صحیح مسلم حدیث کی تمام کتابوں میں وہ طریقہ کیا ہے کہ اس نماز میں دو رکو ہوں گے ہاں عام نمازوں میں ایک رکعت میں ایک رکو ہوتا ہے اور اس نماز میں ہر رکعت میں دو رکو ہوں گے ہر رکعت میں دو رکو ہوں گے یعنی امام پہلے سور فاتحہ پڑھ کر کے طرح شروع کرے گا اور رنبی کرت کرے گا پھر رکو کرے گا لمبا رکو کرے گا رکو سے اٹھے گا پھر کرت شروع کر دے گا صرف فاتحہ دوبارہ نہیں پڑھے گا پھر کرت شروع کر دے گا اور پھر اس کے بعد لمبی قرت کرنے کے بعد رکو سجدہ کرے گا دو رکو ہوں گے اس میں یہ حدیث میں ہے ہمارے یہاں بھائی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایک ہی رکو ہوگا نماز مانتے ہیں لیکن دو رکو نہیں مانتے ہیں. پھر ندیشوں کا کیا ہوگا تو بھائی لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس کی تعویل کر لیتے ہیں کیا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے اللہ رحم فرمائے اپنا واقعہ بتاتا ہوں ہمارے ایک سست تھے میں میں نے پہلے جو ہے حنفی مدرسے میں کچھ ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی فارسی کی کتاب مالا بدھا منہو میں نے پڑھی ان سے تو کئی ساتھی تھے ان کے پاس جا کر کے پڑھتے تھے تو انہوں جب اس نماز کا ذکر آیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے مسئلہ یہ ہوا تھا کہ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکو نہیں کیے تھے بلکہ کیا کیا تھا لمبا بہت لمبا رکو کیا تو پیچھے جو صحابہ تھے ان کو شبہ ہوا کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھا تو نہیں لیا ہے قیام میں ہو رکو کے بعد تو جب انہوں نے سر اٹھایا تو ان کو دیکھ کر کے پیچھے والوں نے بھی سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھا لیا جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکو میں ہے تو پھر رکو میں چلے گئے بات سمجھ میں آنے والی ہے حدیث کے اندر باقاعدہ موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی قرات کی پھر اس کے بعد لمبا رکو کیا رکو سے اٹھنے کے بعد پھر لمبی قرات کی پہلے قرات سے تھوڑی سی ہلکی کیا یہ چیز ممکن ہے جو لوگ تعویل کرتے ہیں باقاعدہ ان کے اس جنہوں نے استاد صاحب نے پڑھا عبد الرحمان جامع نام تھا ان کا ان کا وہ چہرہ اور وہ ایکٹنگ اور ابھی بھی میرے ذہن میں ہے بیٹھ کر کے وہ پڑھا رہے تھے کہا صاحب اکرآب ایسے اٹھے جب دیکھا کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکو میں ہے تو پھر وہ رک میں چلے گئے ایسے باقاعدہ انہوں نے بتایا اللہ رحم فرمائے بہرہ تو دیکھیے حدیث میں جو کچھ موجود ہے اس کو مان لیں مان لینے میں کیا ہارا جائے آپ دو رخو کا ثبوت ہے دو رخو مان ل اس کو آپ گھٹاتے بڑھاتے کیوں ہیں دین پر ہمارا قبضہ تھوڑی ہے جو حدیث کے اندر موجود ہے مان لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہم؟ اس لیے ہم کو ماننا چاہیے کتنا وقت ہوگا دیکھیے پانچ منٹ باب ال الجماعت جماعت امامت اور جماعت کے بارے میں یہ باب ہے اور سب سے پہلے جماعت کی فرضیت کے بارے میں یہاں پر حدیث پیش کی جا رہی ہے یا جماعت کی کے وجوب کے بارے میں فضیلت کے بارے میں حدیث پیش کی جا رہی ہے ان عبد اللہ عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال افضل من سلاد الجماعتری بخاری ان ابی سعید اندی اللہ تعالیٰ عنہ وقال دراجہ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے جماعت سے نماز پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں جماعت سے نماز پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں کیا کیا بات ہے یہاں پر کیا کیا حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت سے نماز پڑھنا یہ ستائیس درجہ افضل ہے تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں جماعت سے نماز پڑھنا یہ کتنے درجہ افضل ہے ستائیس درجہ تو اس سے جماعت سے نماز پڑھنے سے ہاں پڑھنے کی فضیلت اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی کے اندر حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے اس میں ستائیس درجہ کے بجائے پچیس درجہ کا ذکر ہے کہ پچیس درجہ افضل نماز ہوتی ہے اور اسی طرح سے پچیس درجے والی بات صحیح بخاری کے اندر بھی ایک جگہ ہے لیکن راوی کون ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی نے تو بہرحال ایک روایت میں پچیس کا ذکر ہے پچیس درجہ افضل کا ذکر ہے اور دوسری روایت میں ستائیس درجہ افضل ہونے کا ذکر ہے بہرحال یہاں پر اب یہ پچیس اور ستائیس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر تعداد بتانا مقصود نہیں ہے افضل افضلیت بتانا مقصود ہے کیا بتانا مقصود ہے کہ یہاں پر جو یہ بتانا مقصود کیا ہے ثواب زیادہ ملتا ہے یہ بتانا مقصود ہے پچیس اور ستائیس کا مسئلہ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچیس بتایا کبھی ستائیس بتایا ٹھیک ہے ایک جواب اس کا یہ بھی ہے کہ مسجد کے دور اور قریب ہونے کے اعتبار سے یہ ثواب ہے کہ دور مسجد میں آدمی نماز پڑھنے جائے گا تو ستائیس درجہ اور قریب والی مسجد ہوگی تو پچیس درجہ اور بھی علماء نے کہا ہے کہ جماعت کی کم اور زیادہ تعداد کے اعتبار سے ہے بڑی جماعت ہوگی تو ستائیس درجہ اور چھوٹی جماعت ہوگی تو پچیس درجہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ فرق جو ہے آدمی کے اپنے خوشو اور خضو کے اعتبار سے ہو آدمی زیادہ خوشی خضو کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو ستائیس درجہ اور اگر کم خوشو ہوگا تو پچیس درجہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جماعت ملنے پر ہے جماعت ملنے پر اگر کچھ رکاو چھوٹ گئی آدمی کے تو پچیس درجہ ملے گا اور اگر جو ہے پوری جماعت شروع سے تقبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھی تو ستائیس درجہ بہرحال یہ سارے جوابات ہیں لیکن ہم پچیس اور ستائیس میں سے کوئی نہ کوئی ایک خواب ہم کو ملے گا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا یہ کس کیا ہے یہ اس نماز کے یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فصیلت ہے اور دوسری حدیث کیا ہے ابو اللہ تعالی عنہ ہے کہ رسول قال لقد ان ثم ثم لا حرن احدهم ان لہ یجید وارقن عرقن سمیناتین حسن شاہد الفقن البخاری اب یہاں پر جماعت میں حاضر نہ ہونے اور جماعت کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا پڑھنے کے وجوب پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے ہاں حدیث کیا ہے ترجمہ سنیے سا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو حریر ضلع تعالیٰ راوی ہیں اس کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ میں لکڑیاں جمع کرنے کے بارے میں حکم دوں اور لکڑیاں جمع کی جائیں پھر میں نماز کے بارے میں حکم دوں کے لوگ نماز کے لیے آزان کہیں اور کسی کو حکم دوں کہ کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے اور میں ان لوگوں کے گھروں کی طرف جاؤں جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں پھر میں ان کے گھروں کو جلا دوں یعنی گویا کے اس طرح کے واقعات کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پیش آئے ہوئے ہوں گے کہ کچھ لوگ جو ہے چاہے وہ منافقین نہ ہو یا سستی کی وجہ سے باد صحابہ ایسے ایسی امید ان سے نہیں زیادہ زیادہ کہ نہ آتے رہے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ارادہ فرمایا اور دوسری حدیث میں ہے کہ اگر مجھے اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ان گھروں میں بچے اور عورتیں ہیں تو میں ان کے گھروں کو جلا ہی دیتا میں ان کے گھروں کو جلا دیتا یعنی بچوں اور عورتوں کی وجہ سے لاکر رسول صلی اللہ وسلم نے یہ ارادہ کر کر دیا چھوڑ دیا تو اب پہلی حدیث کیا ہے فضیلت پر ہے کہ ستائیس اور پچیس درجہ فضیلت رکھتی ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اور اس حدیث میں ہے کہ جماعت کے ساتھ ناپ نماز نہ پڑھنے والوں کی سزا کیا ہے دھمکی ہے کہ میں ان کے گھروں کو جلا دوں تو ان دونوں طرح کی حدیثوں کو لے کر کے اس جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے سلسلے میں تھوڑا اختلاف ہو گیا اختلاف کیا ہو گیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے حدیث میں ہے کہ ستائیس اور پچیس درجہ کا فرق ہے جماعت سے نماز پڑھیں گے تو ستائیس درجہ یا پچیس درجہ نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا یا فضی درجہ ثواب ملے گا لیکن اگر کوئی تنہا پڑھتا ہے تو اس کو یہ ثواب تو نہیں ملے گا لیکن کم از کم نماز اس کی ہو جائے گی اور یہ کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب نہیں ہے کوئی اپنی دکان اپنی دکان میں پڑھ لے یا اپنے گھر میں پڑھ لے نماز اس کی گناہ نہیں ملے گا اس کو جماعت میں نہ آنے کا مسجد میں نہ آنے کا لیکن دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پہلی حدیث میں یا اس حدیث میں صرف فضیلت بیان کی گئی ہے جماعت کے ساتھ پڑھنے نہ پڑھنے کے سلسلے میں جو ہے حکم نہیں لگایا گیا کیونکہ اس حدیث میں فضیلت ہے صرف بس اور یہ حدیث جو ہے دھمکی ہے اور دھمکی جس چیز کے لیے شریعت میں کسی عذاب کی یا کسی اس کی دھمکی دی جائے تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز واجب ہے تو یہی بات صحیح ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کیا ہے واجب ہے ضروری ہے جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے والے لوگ گنہگار ہیں یہ تو ہے کہ کم از کم فرض ادا ہو جائے گا فرض ان کی ادا ہو جائے گی فرض نماز ادا ہو جائے گی لیکن ان کو جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے کا جو گناہ ہے وہ واجب کے ترک کرنے کی وجہ سے ان کو گناہ ملے گا سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے کہ نہیں جی ان کو وہ ثواب نہیں ملے گا دوسرے کیا کہتے واجب چھوڑنے کی وجہ سے ان کو گناہ بھی ملے گا اس لیے پتہ چلا کہ جب آپ کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے اللہ یہ کہ کسی کے پاس کوئی شریر عذر ہو شری ازرے جیسے بیمار ہے کوئی مسجد تک نہیں پہنچ سکتا ہے سفر کی حالت میں ہے یا اسی طرح سے سخت قسم کی سردی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں کہ نکلنا گھر سے بالکل جو ہے مشکل ہو رہا ہے اسی طرح سے بارش ہو رہی ہے یا خوف ہے دشمن کا اس طرح کی باتیں ہیں یا یہ کہ خوف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی آدمی کا گھر کہیں آ, مطلب تنہا اکیلا گھر ہے اور اس کو ڈر ہے کہ کہیں نماز کے لیے جائے تو کوئی اس کے بال بچوں کو کوئی تکلیف یا گھر کو کوئی تکلیف نہ ہو کوئی چوری وغیرہ کا خطرہ اس طرح کی جو شرعی اس طرح کے عذر ہیں ان کی اگر وہ ہے تو اس صورت میں معاف ہے اور شرعی عذر کی وجہ سے انشاءاللہ اگر اس کی نیت صحیح ہے تو اس کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا لیکن اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے سستی کی وجہ سے آدمی نماز جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ شخص کیا ہوگا گنہ ہوگا آگے حدیث دیکھیے اس حدیث کو مکمل کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں ایسے لوگوں کے گھروں کو جاؤں اور ان کے گھروں کو جلا دوں اور پھر اسی حدیث کے اندر ایک ٹکڑا اور ہے کہ ولدینفسی قسم ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر یہ لوگ اشارہ سست لوگوں کی طرف ہے خاص کر کے منافقین آ, کہ اگر یہ لو, ان لوگوں کو پتا ہو کہ مسجد میں جائیں گے تو ہم کو آ, موٹے موٹے جو ہے آ, وہ لیگ پیس ملیں گے آ, لیگ پیس مسجد میں جائیں گے تو کھانے کے لیے ملے گا یعنی کھانا ملے گا کھانے کے لیے گوشت ملے گا تو یا یہ کہ آ, بکری کا کھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی چیز کی مثال دی یعنی آ, جو ہے جانور کا جو ہے گوشت ٹانگ ملے گی ٹانگ ملے گی موٹی تازی تب بھی لوگ جائیں گے اور یہ بھی معلوم ان کو ہلکی پھلکی چیز یعنی بکری کا کھر بھی ملے گا تب بھی جائیں گی یعنی لالچ اگر ہو ان کو کہ ہم مسجد میں جائیں گے تو ہم کو جو ہے فائدہ ملے گا کھانے پینے کی چیز ملے گی تو ہاں, ل شاہد الشا تو ایشا کی نماز میں آئیں گے ہاں کہ ایشا کی نماز میں یہ چیز جو ہے ملے گی کھانے پینے کی چیز ملے گی تو لوگ آئیں گے تو دیکھیے دوسری اور روایت بھی دوسرے انداز کی بھی ہے تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اگر لوگوں کو کچھ کھانے پینے یا لالت کی کوئی چیز ہوگی جو کہ دنیاوی ہے جو کہ دنیاوی ہے تو لوگ دوڑ کر کے جائیں گے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستائیس گنا زیادہ طواب ملتا ہے جماعت سے نماز پڑھنے کا جی <تصفيق> جی ان کا سواب ان کا سوال یہ ہے کہ یہ جو جماعت کی فضیلت ہے تو اگر کچھ لوگ پیچھے آ کر کے جیسے دوسری تیسری جماعت بنا لیتے ہیں تو کیا اس میں بھی ہم کو جو ہے ستائیس درجہ اور پچیس درجہ ملے گا لیکن دیکھیے حدیث کے اندر دوسری جماعت کا دوسری جماعت بنانے کا ذکر تو ہے دوسری جماعت بنانے کا ذکر ہے اس کا ثبوت ہے بعض لوگوں نے جو ہے منع کیا ہے کہا کہ دوسری جماعت نہیں بنائیں گے آدمی یا تو طرح مسجد میں پڑھے یا تو گھر چلا جائے گھر میں پڑھے لگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکن مسجد میں بھی اس کا ثبوت ہے اور گھر پر بھی جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ثبوت ہے دوسری جماعت بنانے کا البتہ یہ ثواب پچیس اور ستائیس گنا درجے کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں دوسری جماعت کے بارے میں ایسی کوئی حدیث نہیں لیکن بہرحال یہ ہے کہ جماعت کا ثواب ملے گا لیکن پہلی جماعت کی طرح سے امید نہ رکھی جائے ویسے اللہ تعالیٰ کے کوئی چیز ہے کمی نہیں ہے لیکن بہرحال پہلی جماعت کی اہمیت ہے اور اسی وجہ سے کہ لوگ سستی اور لوگوں کے اندر وہ ہو جائے گی بعض لوگوں نے کہا کہ دوسری جماعت نہیں پھر ثواب سے محروم آدمی ثواب سے محروم اور دونوں طرف کے دلائل ہیں لیکن یہ ہے کہ ثبوت ہے جو دوسری جماعت بنانے کا لیکن جماعت کا خواب مل سکتا ہے ملے گا لیکن ہم, یعنی طرح نماز پڑھنے سے تو بہتر نماز ہوگی جماعت کے ساتھ لیکن اب پہلی جماعت کا خواب اسے ملے گا کہ نہیں اللہ قال قال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم و سلاۃ الفدری ولوا اس حدیث کو یہاں پر انشاءاللہ شاء ہیں کیونکہ زیادہ وقت ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نفلی اور فرض تمام نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق قطع فرمائے اور نمازوں سے محبت کرنے کی توفیق قطع فرمائے اور بالخلوص بالخصوص آج آج جس نماز کا ذکر آیا اللہ تعالیٰ اس نماز کو بھی ادا کرنے کی توفیق قطع فرمائے وہ ہے سلاط دہا سلاط چاشتے اشراق کی نماز تو تھوڑا لوگ کچھ لوگ پڑھ لیتے ہیں لیکن سلاطیں دہا بہت کم لوگ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں عامین رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ